صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ و واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج فرض سے جسے متعلق ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم جو باتیں ہم پر سیکھنا ضروری ہیں اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے ابتداء میں ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم رعوف الرحیم علیہ افضل و تسلیم کے صدقے میں ہم سب کو صحیح سیکھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی سعادت نصیب فرمائیں آج کا جو ہمارا خاص موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارے کیا عقائد اور نظریات ہونے چاہئیں تو سب سے پہلی بات جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہم نے سننی ہے وہ یہ ہے جو سورزاریات کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما خلقۃ الجنا ولیسا اللہ ابدون کہ میں نے جنوں انس کو جنات کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفصیل میں لکھا کہ اللہ لیعبدون کہ وہ میری عبادت کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں الرفون پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں میری پہچان حاصل کریں کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہوگی اس کی پہچان حاصل ہوگی اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی بندہ عبادت کرے گا تو پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا اس کی پہچان حاصل کرنا یہ ہر ایک پر ضروری ہے کیونکہ وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے اس کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے دوسری بات جو انتہائی ضروری ہے اور یہ جتنے بھی وساوس آتے ہیں نا ہمیں اس حوالے سے ان کی کاٹ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تالا کی ذات میں کہ وہ کیسا ہے کہاں ہے یہ جو وسوسے آتے نا ان تمام کی جو کاٹ ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں ہے اور یہ حدیث مبارکہ تین جلیل القدر صحابہ حضرت سیدنا ابن عباس حضرت سیدنا ابن عمر حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفک کرو فی الخلق اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات بنائی ہیں جو تخلیقات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی انسان ہے زمین و آسمان ہے جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس میں غور و فکر کرو اس میں غور و فکر کرو ولا تفک کرو فی الخالق اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں غور و فکر نہ کرو فن نہ تم لاطق رہو کیونکہ تم اس کی قدرت ہی نہیں رکھتے اور ایک روایت ہے فتح لکو کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں غور و فکر کرنے لگے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے گفر کی طرف چلے جاؤ گے ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا کیونکہ انسان کی جو بصیرت ہے انسان کی جو سوچ ہے اس کی جو سمجھ ہے اس کی ایک حد ہے ایک حد پہ جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات نامحدود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے وہ حد سے پاک ہے تو انسان جو ہے وہ اس بات کی قدرت ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر وہ غور و فکر کر سکے اب معرفت کیسے حاصل ہوگی پہچان کیسے حاصل ہوگی اللہ کی تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے کہ تفقت روف الخلق اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ مسلسل پڑھتے چلے جائیں جا بجا مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ان نفی خلق سماواتی والا الباب کہ جو عقل والے ہیں جو سمجھ والے ہیں ان کے لیے آسمانوں میں زمینوں میں دن اور رات کے جو چکر لگ رہے ہیں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے ان تمام کے اندر نشانیاں موجود ہیں جب بندہ ان چیزوں پر غور کرے گا تو خود بخود اس کو اس کے رب کی پہچان حاصل ہو جائے گی تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں اس کی جو مخلوقات ہیں اس پر غور و فکر کرنے کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم غور و فکر کرنے کے مکلف بھی نہیں اور ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں ہے تو یہ پہلی بات پہلا پوائنٹ ہوا ہمارا پہلا مدنی پھول ہوا ہمارا کہ جس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا تو یہ سارے کے سارے جو وصف سے آتے ہیں ان شاء اللہ وہ آگے بھی ان کا بیان آئے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں غور کرنے سے ہمیں منع کیا گیا جب ہم اس حدیث پاک پر عمل کریں گے تو خود بخود وہ وصف ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق سب سے پہلا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے کہ اس کی ذات موجود ہے اس کی ذات موجود ہے اب اگر کوئی اس کی ذات ہی کا انکار کر دیتا ہے اس سرے سے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے امیر رسنت نے کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس حوالے سے دو جملے لکھے ہیں کہ جو عمومی طور پر ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس کی ہستی کا سرے سے انکار پایا جاتا ہے پہلا جملہ یہ لکھا کہ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا پریشانی میں آ کے کسی نے یوں کہہ دیا اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا اب یہ وہ جملہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کا سرے سے انکار کر رہا ہے تو ایسا جملہ کہنے والا دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا وہ دوسرا جملہ یہ لکھا کہ اللہ ہوتا تو ضرور سنتا اب یہ جو عمیر رسن کی کتاب ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ وہ کلمات بیان کیے گئے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اس تو بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں کوئی صاف انکار کر دے کہ میں یہ بات ہی نہیں مانتا کہ اللہ تعالی موجود ہے لیکن اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ وہ جملے لکھے گئے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر استعمال میں ہیں تو پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اب موجودگی کی دلیل یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی کی دلیل ہے بندہ اپنے جسم پر غور کرے صرف ایک مثال میں ارض دوں کہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں بظاہر ہم دیکھیں تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں جو نشان ہیں انگلیوں کے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر اربوں لوگ آئے اربوں لوگ چلے گئے اربوں لوگ آئیں گے ایک جیسے نشانات ہونے کے باوجود سب کے نشان جدا ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اس کی ہستی کا ہمیں احساس دلاتی ہے کہ کوئی ذات موجود ہے کہ جو اس طرح جو اتنی قدرت رکھتی ہے کہ ایک جیسے نشانات ہونے کے باوجود ان میں فرق پیدا کر دیتی ہے ایک ہی جیسا منہ ہوتا ہے ناک ایک ہی ہے آنکھ دو ہی ہیں ہانٹ دو بنے ہوئے ہیں کان دو ہیں شہرے کی لمبائی چوڑائی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے لیکن صورتوں میں فرق ہو جاتا ہے تو یہ ہو الودی یوسوی فی یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا احساس دلاتی ہے کہ وہ ذات ہے کہ جو ماؤں کے پیٹ کے اندر صورتیں بناتی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر اللہ تبارک کروڑ و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے جو منکر ہیں جن کو دہریہ کہا جاتا ہے ان سے آپ کا ایک مناظرہ ہو گیا وقت یہ ہو گیا کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ پہنچ جانا ہے اب وہ دہریہ پہنچ گیا عوام بھی پہنچ گئی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کو تاخیر ہو گئی کافی دیر بعد وہاں پر پہنچے تو اس دہریہ نے کہا کہ آپ نے ابتدا میں ہی وقت کی جو ہے وہ پابندی نہیں کی تو آپ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہوا سمجھانے کے لیے کہا کہ جس وقت میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو میں دریا پر پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی میں نے دیکھا کہ خود بخود درخت کٹا درخت کٹنے کے بعد اس کے تختے بنے تختے بننے کے بعد تختے آپس میں جڑے جڑ کے وہ کشتی بن گئے کشتی بن کے وہ خود دریا میں اتر گئے میں اس میں بیٹھا خود بخود وہ کشتی چلتی ہوئی مجھے اس کنارے پہ لے آئی تو میں تمہارے پاس آ گیا اتنی تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ مجھے کشتی نہیں مل پائی اور یہ سارا کا سارا کام ہوا اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو عقل میں آنے والی ہے ہی نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ در خود بخود کٹے خود, با خود اس کے تختے بنے خود با خود وہ جڑ جائے خود با خود وہ کشتی بن جائے خود با خود دریا میں اترے اور آپ کو دوسرے کنارے پر لے کر آ جائے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا جو ہے وہ اقرار کر لیا کہ جب ایک معمولی کشتی یہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے بن سکتی ہے تو کوئی نہ کوئی خالق یہاں پر کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا موجود ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے ٹھیک ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کی ہستی جو ہے اس کو ثابت کر دیا اس کے علاوہ بہت سارے دلائل موجود ہیں جس پر علماء کی پوری پوری کتابیں ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے گئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس حوالے سے کتاب ہے کہ الحکمت فی المخلوقات اس میں آپ نے اس طرح کی بے شمار مثالیں دی ہیں کہ جس سے اللہ تبارک وطالعہ کے وجود مخلوقات سے جو ہے وہ آپ نے اس کو ثابت فرمایا ہے اب چند اصطلاحات کے جو ہمارے آگے کا سبق چلے گا اس میں سمجھنا ضروری ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ ہوتا ہے قدیم قدیم کاف دال یا مین قدیم قدیم کا ایک معنی تو ہوتا ہے پرانا یہ اس سے قدیم ہے یہ اس سے قدیم ہے یہ قدیم چیز ہے لیکن ہمارے یہاں پر جو ہم اللہ تبارک کو تعالیٰ کی ذات سے متعلق قدیم سیکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے ہے کہ جس پر کبھی نہ ہونا پایا ہی نہیں گیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا اب ہے ہمیشہ سے ہے اس کو کہتے ہیں قدیم کہ جس میں نہ ہونا کبھی پایا ہی نہ گیا ہمیشہ سے ہونا پایا جائے یعنی پھر ایک چیز نہیں ہوتی پھر جب وہ پائی جاتی ہے ایک یہ ایک کہ اس میں کبھی یہ ہوا ہی نہیں کہ وہ نہ ہو ہمیشہ سے ہے اس کو کہتے ہیں قدیم اور اس کے ساتھ ہی ایک لفظ آتا ہے ہاد ہاف دال سا حادث کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں اس کا وجود ہو بعد میں پیدا کی گئی بعد میں بنائی گئی پہلے نہیں تھی بعد میں اس کو بنایا گیا تو قدیم جو ہمیشہ سے ہو اور حادث جو پہلے نہ ہو جو بعد میں پائی گئی واجب الوجود یہ لفظ بھی اکثر کتابوں میں استعمال ہوتا ہے تو واجب الوجود یعنی جس کا ہونا ضروری ہو جس کے بغیر چارہ ہی نہیں جسم ہم کہتے ہیں واجب الادا نماز کے لیے کوئی واجب چھوٹ گیا کوئی غلطی ہو گئی اس کے اندر تو کہتے ہیں کہ نماز واجب الادا ہو گئی تو واجب الادا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دوہرانا ضروری ہوگا ایادے کا مطلب دہرانا لوٹانا اور واجب ضروری تو اسی طرح واجب یہاں پر ضروری اور وجود ہستی ذات کہ جس کی ذات ضروری ہوئی تو اس کو کہتے ہیں واجب الوجود تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات اس کا سننا اس کا دیکھنا اس کا علم یہ ہر چیز قدیم ہے ہمیشہ سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی جو ہستی ہے وہ اور اس کی صفات یہ قدیم ہیں اور اس کے علاوہ کوئی شے یہ قدیم نہیں سب حادث ہیں صرف اس کی ذات و صفات ہمیشہ سے تھیں ہمیشہ ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حادث ہیں یہ پہلے نہیں تھی بعد میں آئیں اسی طرح واجب الوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہستی ہے کہ وہی واجب الوجود ہے اس کا ہونا ضروری ہے اس کی ذات کی وجہ سے کائنات بنی یعنی اس کی ذات نے کائنات بنائی تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے واجب الوجود ہے اور اس کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہر شے یہ حادث ہے ہر چیز حادث ہے اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہت سے یعنی ڈائریکشن سے سمت سے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے اس کو جہت بولتے ہیں تو جہت جو ہوتی ہے سمت جو ہوتی ہے اس سے پاک ہے نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کسی طرح بھی اس کو ہم جہت کے اندر نہیں لا سکتے سمت میں نہیں لا سکتے اس کو ہم اب اس حوالے سے بھی کچھ باتیں میرے سنت نے کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں کہ روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دو باتیں مانی گئی ہیں جس کا آگے بیان بھی آئے گا انشاءاللہ تو جہت مانی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اوپر ہے تو یہ کفر ہے اسی طرح عام طور پر جملہ استعمال ہوتا ہے اوپر والا تو یہ اوپر والا کہنا یہ بھی کفر ہے اس میں ایک صورت ہے کہ جس کو کفر نہیں لکھا گیا ویسے عمومی طور پہ اوپر والا کہنا یہ کفر ہے کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کی جا رہی ہے سمت ثابت کی جا رہی ہے اگر کوئی اوپر والے سے یہ مراد لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے تو یہ کفر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بولنا منع ہوگا اس کے لیے بولنا پھر بھی منع ہے صرف اس صورت میں کفر نہیں کہ بولنے والے کی مراد بلند یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے تو اس صورت میں یہ کفر نہیں ہے تو یہ دونوں باتیں اس لیے کفر ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت مانی گئی تو اللہ تبارک و تعالی جہت یعنی سمت سے پاک ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہ مکان سے پاک ہے مکان سے پاک ہے اب یہ اسی لیے شروع میں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ رفیق اللہ کی ذات میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا وہ کہاں ہے وہ لا مکان میں ہے لا مکان کا مطلب کیا ہوتا ہے جگہ نہیں مکان کا مطلب جگہ کسی بھی جگہ کو مکان کہیں گے اور لا مکان کا مطلب جگہ نہیں اب وہ کیا ہے کیا جگہ یعنی کیا کہیں لا مکان کو ہم تو اس کے بارے میں ہم مکلف نہیں ہم سوچیں گے نہیں اس بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے اس کو یوں مزید سمجھیے کہ ہم یہاں فیضان مدینہ میں بیچے ہوئے ہیں سارے اس فیضان مدینہ نے ہم سب کو اپنے جو ہے وہ احاطہ رحمت کے اندر لیا ہوا ہے سارے کے سارے ہم اس کے اندر آ گئے تو فیضان مدین ہم سب سے بڑا ہوا یہ جو مکان ہے یہ ہم سب سے بڑا ہوا یا جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں تو یہ کرسی کا جو دائرہ ہے یہ مجھ سے بڑا ہے اس نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا ہے یہ کتاب جتنے حصے میں رکھی ہوئی ہے اس حصے نے اس کتاب کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے تو یہ حصہ یا تو کتاب کے برابر ہوگا یا کتاب سے بڑھ کر ہوگا ٹھیک ہے تو بندہ جہاں پر ہوتا ہے وہ جگہ یا تو اس کے برابر ہوتی ہے یا پھر اس سے بڑھ کر ہوتی ہے ابھی یہ کتاب یا رکھیے تو یہ ٹیبل اس سے بڑھ کر ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فیضان مدینہ ہم سے بڑھ کر ہے تو کسی بھی جگہ کو آپ دیکھیں گے کہ جہاں بندہ موجود ہو تو وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے اس کے برابر ہوتی ہے اب نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی مکان کے اندر مانا جائے تو کیا لازم آئے گا کہ وہ جگہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہے کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بندہ ایک کوئی بھی ذات جو ہے وہ کہیں موجود ہو اور وہ جگہ چھوٹی ہو بندہ اس سے زیادہ ہو کیونکہ جگہ کا مطلب صرف یہ زمین نہیں یہ ساری فضا سارا حصہ جو ہے یہ جگہ ہے ٹھیک ہے تو بندہ جہاں پر موجود ہو جو چیز جہاں پر موجود ہو وہ جگہ یا تو اس سے بڑھ کر ہوتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کوئی چیز بڑھ کر ہے نہ اس کے برابر ہے تو اللہ تبارک و کے مکان سے پاک ہے دوسری بات اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے اس لیے پاک ہے کہ مکان میں جہاں چیز ہوتی ہے وہ مکان اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ برابر کوئی چیز ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے دوسری بات جو شروع میں میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز بعد میں ہوئی ہر چیز بعد میں ہوئی چاہے وہ مکان ہو چاہے وہ زمان ہو چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی مخلوق ہو وقت ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہی وہ پیش یعنی وہ بھی بعد میں آیا ہے ابتدا سے نہیں ہے بعد میں آیا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے پہلے ہے ہر شے سے پہلے ہے تو جب یہ مکان نہیں ہے زمان نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں جس زمانے میں کوئی مکان نہیں تھا کوئی جگہ نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس وقت بھی موجود تھی تو معلوم ہوا کہ مکان بعد میں آیا اللہ کی ذات پہلے سے ہے تو مکان سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی جگہ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی لا مقام میں اب بھی لامکان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے کفر بن جاتا ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے اگلا عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اب اس کا شریک ہونا یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے کہ جو شریک ثابت کرتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں ایک ہے کہ ہم اس کی ذات کی مثل کوئی دوسری ذات مانے اس کی ذات کی مثل جیسی اس کی ذات ہے جیسی اس کی ذات ہے ویسی کوئی دوسری ذات مانے یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو شریک بنانا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنانا تو یہ ہمارے کلمہ توحید میں ہی اس کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یعنی کوئی دوسری ہستی موجود ہی نہیں ہے کہ جو معبود ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں بھی کسی کو شریک بنانا یہ کفر ہے شرک ہے دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کا سننا اس کا دیکھنا اس طرح کی دیگر جو اس کی صفات ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یعنی اس کا دیکھنا اس کا سننا جتنی بھی اس کی صفتیں ہیں اس میں وہ وحدہو لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے ویسے ہی کوئی دوسرا سنتا ہو جس طرح اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے ویسے ہی کوئی دوسرا دیکھتا ہو یہ ممکن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے تو اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں کسی دوسرے نے اسے دی نہیں ہے جبکہ دیگر کو جو سننے اور دیکھنے کی طاقت ملی ہے جو صفاتیں ملی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے دینے سے ملی ہیں تو وہ اپنی صفات کے اعتبار سے یعنی ذاتی صفتیں ہیں اس کی اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسری ہستی بھی پائی جائے کوئی دوسرا وجود پایا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے بغیر سنتا دیکھتا ہو ہم بھی دیکھتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں دیگر مخلوقات دیکھتی سنتی ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے دیکھتی ہیں دیے سے سنتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیا نہیں اس کا دیکھنا اس کا سننا اپنے ذاتی طور پر ہے ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے وہ اس حوالے سے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں جتنے کام ہیں اس میں اس کا کوئی شریک نہیں یعنی اس کا پیدا کرنا ہے وہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے کائنات کو اس نے بنایا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا پیدا کرنے والا بھی تھا یا کوئی دوسرا پیدا کرنے والا بھی موجود ہو قرآن پاک میں فرمایا حل منخوار غیر اللہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ بھی کوئی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے نہیں ہرگز نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک فی الفعال ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اب ہم بھی کام کرتے ہیں ہم بھی چیزیں بناتے ہیں تو ہمارا جو بنانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے بنانا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنانا ہے اس کا ذاتی بنانا ہے اس لحاظ سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اگلا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بھول سے پاک ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورت کی آیت نمبر باون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا کہ ترجمہ کنزر ایمان میرا رب نہ بھیکے نہ بھولے تو بھولنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سے پاک ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس حوالے سے بھی دو جملے کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر لکھے ہیں کہ بعض اوقات تنگیوں سے تنگ آ کر غربت سے تنگ آ کر لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ میری قسمت نے شاید اللہ عز و جل کچھ لکھنا بھول گیا تو یہ جو بھولنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھول گیا تو بھول سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے کیونکہ بھولنا ایک ایب ہے بھولنا ایک عیب ہے برائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برائی اور ہر ایب سے پاک ہے اسی طرح بعض اوقات یوں کہہ دیتے ہیں اور یہ جملہ بہت عام ہے کسی کی عمر بہت لمبی ہو گئی تو کہتے ہیں فلاں مرتا ہی نہیں شاید اللہ تعالی اسے بھول گیا تو یہ بھی کلمہ کفر ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف بھول کی نسبت کی گئی اور یہ کفر ہے اگلا قیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ظلم سے وہ پاک ہے تو کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا اللہ تبارک و تعالی کو ظالم کہنا یہ کفر ہے اگلا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی کہ کسی بھی کام پر اعتراض کرنا کفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی کام پر اعتراض کرنا ایک کفر ہے قرآن مجید فرقان شمید میں ہے لا یوس الو اما یس الحم کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا ہاں لوگ جو کرتے ہیں وہ سوال کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی کام پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے بے شمار مثالیں اس کی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جس میں جا بجا مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا اس کو اتنا کیوں دیا مجھے ایسا کیوں بنایا تو یہ تمام کے تمام کفریات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اگلاقدہ کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اس کو سور اخلاص میں بیان کیا کہ کلاہ اشد اللہ, اللہ سومد کہ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا کسی معاملے میں محتاج نہیں اس نے کائنات کائنات بنائی تو اس, کو اس کے بنانے میں کوئی اس کا شریک نہیں تھا وہ کسی کا محتاج نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کو اختیارات دیتا ہے اپنی مخلوقات کو اختیارات دیتا ہے لیکن مخلوقات کو اختیارات دینے کا مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معطل ہو کے رہ گیا وہ اپنی مخلوقات کو اختیار دیتا ہے تو مخلوق جو کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے کرتی ہے اس کی اجازت سے کرتی ہے اس کی دی ہوئی قدرت سے کرتی ہے سور نازیات کی پانچویں آیت میں ارشاد ہے فل مدبی کہ ان جانوں کی قسم ان ہستیوں کی قسم جو کائنات کی تدبیر بناتی ہیں کائنات کے کام بناتی ہیں تو یہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ایک کول کے مطابق اس سے مراد فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرشتوں کی قسم یاد فرمائی کہ فرشتے وہ ہیں کہ جو کائنات کے کام کرتے ہیں مثلاً حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں تو ان کے ذمے جو ہے وہ روح کو قبض کرنے کا ذمہ لگایا گیا حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے تو رزق پہنچانا بارش برسانا یہ ان کے ذمے لگایا گیا اسی طرح دیگر فرشتے موجود ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم کسی زمین میں ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہ ہو کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہو اور تمہیں مدد کی حاجت ہو تو یوں کہو یا ابادی آئین اونی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو وہاں پر کچھ اللہ کے ایسے بندے غیب سے موجود ہوتے ہیں کہ جو ان کی مدد کرتے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مقام پر لکھا ہے والے مدبی پر کہ جب اولیاء اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں یہ فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور جس طرح فرشتے کائنات کے کام بنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی اذن سے اس کی دی ہوئی قدرت سے اسی طرح کائنات کے جو کام ہیں یہ جو روحیں ہیں اولیاء اللہ کی یہ بھی کام کرنے لگتی ہیں ان کے ساتھ تو اب یہ جو مزارات پہ جا کے ہم ان سے مانگتے ہیں یا اولاد طلب کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری اس آیت کریمہ اور اس کی تفصیل سے ثابت ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر ان کی روحیں فرشتوں کے ساتھ ملتی ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے کام بنانا وہ بھی شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں ان کا محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی کسی جس کا محتاج نہیں ہے ہمیں بھوک سرے سے لگتی نا ہم جو کھانے کے محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں بھوک ہی نہ لگتی اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہم کسی مکان کے کسی جگہ کے محتاج ہی نہ ہوتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی اللہ تبارک و تعالی اس بات میں کسی کا محتاج نہیں ہے کہ دوسرے اس کے کام بنائے ہاں وہ اس نے جو دنیا بنائی ہے وہ اسباب کے طور پہ بنائی ہے اس دنیا کو بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بنایا تو اس میں اسباب پیدا کیے ہم کماتے ہیں کام کاج کرتے ہیں کام کاج کرنے کے بعد اپنی روزی کا سلسلہ کرتے ہیں اپنے رہنے کا سلسلہ کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کام کاج کرنا یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوتا ہے, اس کی دیوی قدرت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں ہمارا محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کام ہو کائنات کا جو دوسرے کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے کر رہے ہیں لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہو گیا بندہ ہی اللہ تبارک و تعالی کا مشتاج رہے گا اگلا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی شلول سے پاک ہے سمجھاتا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے شاہ لام وا لام شڈول اللہ تبارک و تعالیٰ حلول سے پاک ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جسم کے اندر آ جائے کسی کی جو یہ اس طرح ہمارے یہاں پر عام ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آ گیا اس نے خدائی کا دعوی کر ڈالا تو یہ جو حلول کا دعویٰ ہے حلول کا مطلب کسی کے اندر اتر آنا کسی کے اندر داخل ہو جانا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کے اندر داخل ہو وہ کسی میں حلول نہیں کر سکتا تو اب یہ جو ایک ہندوانہ لفظ ہے رام کہنا اللہ تبارک و تعالی کو رام کہنا یہ کفر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے اندر رچ بس گیا ہو حلول کر گیا ہو تو رام کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات کہ جس میں خدا داخل ہو گیا تو یہ کفر ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو رام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں حلول کا عقیدہ پایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حلول سے پاک ہے اسی طرح اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نیند سے اور اونگ سے پاک ہے لاتوں ولا نوم ایسل کرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ صفت بیان کی کہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ نیند سے اونگ سے پاک ہے اب یہاں پر بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لگتا ہے کہ نیند کی گولیاں کھا کے سو گیا نہ باللہ جملہ سنت نے بھی لکھا اس کتاب کے اندر تو یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں پر اور یہ کفر ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے نیند کا ثبوت دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیند سے پاک ہے اگلا قیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے تو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماننا تو یہ کفر ہے وہ میں شروع میں عرض کر چکا کہ اب ہمیں آگے, آگے غور کرنے کی اجازت نہیں اللہ تفکروہ الخالق کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو بس ہمارا عقیدہ جو بیان کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے اس کا جسم نہیں اس سے اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بیٹے والد اور جوروں سے یعنی بیوی سے پاک ہے تو اس کا بیان بھی سور اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ, لَم يولد کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تو اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا تو بیٹے بیٹی اولاد سے اور ماں باپ کے ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پاک ہے اسی طرح جوروں سے بھی پاک یعنی بی بیوی سے بھی پاک ہے اس کی بیوی بی بھی نہیں ہو سکتی جو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرے مانے تو وہ بھی کافر ہے اب ایک اہم بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کی شروع کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے یعنی سنتا ہے دیکھتا ہے سنتے اور دیکھتے ہم بھی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں دونوں باتیں بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے اسی طرح انسان کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ فج اللہ سمیع ام بسی را کہ ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہم سن چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں جتنی بھی صفات ہیں اگر یہ دوسروں پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے دوسروں کو بھی یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں تو ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو سماعت اس کا سننا ہے اس کا دیکھنا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی ہے اور بندوں کا یہ اس کا دیا ہوا ہے اور دوسری اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کا دیکھنا اس کا سننا اس کا علم یہ سارا کا سارا ویسا نہیں جیسا ہمارا ہے کہ ہم کان سے سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے اس کا سننا وہ جانتا ہے کہ کس طرح ہے اس کا دیکھنا وہ جانتا ہے کہ کس طرح ہے تو بندے کی سماعت اور بندے کی بصارت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے اور اس کے دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ظاہری اعضاء کے ذریعے سنتا دیکھتا ہے جو اس کو آزاد کیے گئے, گئے وہ اس کا محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے وہ ان آزا کا محتاج نہیں اس کا سننا اور اس کا دیکھنا وہ خود جانتا ہے تو یہ کچھ عقائد تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے